رحمان رحیم سامعن اکرام یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈبلو کے لیے روانہ ہوا ہے لیکن موت آ جاتی ہے فرمایا یہ خوش نصیب وہ خوش نصیب ہے کہ ساری دنیا قیامت کے دن ننگی اٹھائی جائے گی اور یہ حج کی چادروں میں اٹھایا جائے گا لبیک کہتا ہوا اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا لوگ دور سے پہچان لیں گے یہ وہ خوش نصیب ہے جو حج کے سفر پر اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے روانہ ہوا تھا اور اس کو موت آ گئی اللہ نے اس کا بدلہ اس کو یہ دیا کہ آپ اس کو حج کے کپڑوں میں اس کو محسور کیا اور اس کو زندہ کیا ہے. یہ سفر اتنا مبارک صاحب ہے اور لوگوں اس سفر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کی برکتوں کو اس طرح بیان کیا فرمایا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو شک نیک نیتی کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ صرف آج کی نیت سے اور کسی ارادے سے نہیں اسمگلنگ کے ارادے سے نہیں اپنی بیٹی کے جہیز بنانے کی نیت سے نہیں مال کمانے کی نیت سے نہیں کوئی اور فریب کاری کے لیے نہیں دنیا کی نمود اور نمائش کے لیے نہیں دنیا کے اندر ریاکاری کے لیے نہیں کہ لوگ مجھ کو حاجی کہیں اب اللہ کی رضا کے لیے سفر حج اختیار کیا اور اس طریقے پر آمال حج بجا لایا جس طریقے پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجال آئے تھے یا جس طریقے پر آپ نے حج کرنے کا ارشاد کیا تھا نبی کائنات نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے اس طرح حج مبرور ادا کیا اللہ رب العزت نے اس کو جسم کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیا کہ اس کے جسم پر گناہ کا ایک داغ بھی باقی نہیں رہتا اور وہ اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے کوئی گناہ اس کا باقی نہیں رہتا ہے. پھر اس کو یہ حاصل میسر ہوتی ہے کہ وہ اس مقام پر وہ مقام جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کا سب سے اعلیٰ اور دنیا کا سب سے ہر مقام کرا دیا ہے کابت اللہ کابے کا فہن باب عالی اور حضر اسود کے درمیان کی جگہ جسے چمٹنے کی جگہ کہا جاتا ہے ملتظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی پاک صاف ہو کر ملتظم سے چمٹ کر اپنے رب دیوار کا ہمیں اپنی چوری پھیلا کر اپنے رب سے کوئی سوال کرتا ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس کی زبان سے دعا بعد میں نکلتی ہے عرش والا اسے پہلے پورا فرما دیتا ہے کیوں اس لیے کہ بندے کی دعا کے درمیان اور اللہ کی طرف سے قبولیت کے درمیان اگر کوئی چیز حائل ہوتی ہے تو بندے کے گناہ حائل ہوتے ہیں جب آدمی گناہوں سے پاک ہو جائے پھر رب کے درمیان اور بندے کی دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا ہے ادھر بندے کے منہ سے نکلتی ہے بات ادھر رب ذوالجلال اسے قبول کروا لیتے ہیں لوگوں اللہ رب العزت سے یہ سعادت اور یہ برکت اور یہ نصیبہ اور یہ قسمت صرف مومنوں کے لیے رکھی ہے کہ آئیں اور اپنی زندگی کے عمر بھر کے گناہوں کو اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے کر دھو دیں اور اس طرح صاف پاک طاہر پوتر مظاہر ہو جائیں کہ ان سے زندگی میں کبھی کوئی گناہ سرگرد نہیں ہوا لیکن یہ اس شخص کو سعادت نصیب ہوتی ہے جس نے حج کا سفر پاک پیسے سے کیا ہو کسی کا اس سفر میں جی نہ دکھایا ہو کسی کو دکھ نہ دیا ہو کسی کو برا بلا نہ کہا ہو کسی کی غیبت اور چغلی نہ کھائی ہو کسی کے اوپر چھیٹے نہ پھینکے ہو کسی کو گالی گلوچ نہ دی ہو لا رپا لا فسوقا کا ولا جدال فلحج اپنی نظروں کو آوازگی جی سے بچایا ہو اپنے جسموں کو گناہوں کی آلودگی سے محفوظ رکھا ہو اپنی زبانوں کو کینکی کی طرح چلنے سے بچایا ہو قیبت نے جھوٹ سے بچایا ہو اپنے جسم کو اپنے دل کو پاک رکھا ہو اللہ اس کو اس طرح پاک کر دیتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے آج بھی پیدا ہوا ہے یہ سفر پھر انسان کو مختلف قسم کے سرخ انسان کے لیے مختلف قسم کی موزتیں انسان کے لیے مختلف قسم کے سبق لے کے آتا ہے اس سے انسان سیکھتا ہے اللہ کی راہ میں جیت جہد کس طرح کرنی ہے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے مال جان کی قربانی کس طرح دینی ہے اپنے گھر والوں سے کس طرح کنارہ کشی اختیار کرنی ہے اپنے کاروبار کو اللہ کے لیے کس طرح ترک کرنا ہے اس سے اندر جذبہ وغیرہ ہوتا اور یاد رکھو وہی قومیں زندہ رہتی ہیں جن کے اندر جذبہ جہاد موجود ہو اور جن قوموں کے اندر جہاد کا جذبہ موجود نہیں رہتا وہ قومیں زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہوتی ہیں دنیا کی کوئی طاقت ان قوموں کو نہ زندہ رکھ سکتی ہے نہ زندہ کہہ سکتی ہے زندہ آج ہماری مسلمان قومیں زندگی کے باوجود زندگی سے محروم ہے کیوں اس لیے کہ عربی ہو یا آجمی ایرانی ہو یا رومی پرانی ہو یا ترکی ان کے اندر ہر چیز موجود ہے اگر موجود نہیں ہے تو جذبہ جہاد موجود تھی اس وجہ سے آج ساری کائنات کے اندر سب سے دلیل قومیں اگر کوئی ہیں تو مسلمانوں کی قومیں ہیں یہ امرے واقع ہے ابھی آپ جانتے ہیں میں یورپ اور امریکہ کے سفر سے واپس آیا ہوں خدا کی قسم ہے وہاں ہر روز جب اخبارات اٹھاتے ریڈیو سنتے یا ٹی وی کی خبریں سنتے تھے تو جی جلتا تھا محسوس ہوتا تھا کہ ہم غلام ہیں اور یہ قابل قومیں میں آزاد قوم اس لیے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب یہ خبر نہ آتی ہو کہ آج مسلمانوں کی فلا ملک کے اندر تباہی آئی ہے آج فلا ملک کے اندر بربادی آئی ہے آج مسلمان فلاں ملک کے اندر قتل کیے گئے ہیں آج فلا ملک کے اندر مسلمانوں کا خون ناحک بہایا گیا ہے کوئی دن میں جتنے دن امریکہ کے اندر یورپ کے اندر رہا ہر روز خبر آتی تھی آج بیروت کے اندر ایک کار کے دھماکے میں ڈھائی سو مسلمان مارے گئے ہیں آج ہندوستان کے اندر اتنے مسلمانوں کو ضبع کیا گیا ہے آج اتنے فلسطینی کیمپوں کے مسلمانوں کو ضما کیا گیا ہے آج اتنے مسلمانوں کا خون نہ ہک ارٹی کے اندر بہایا گیا ہے آج قبرت کے اندر اتنے مسلمانوں کو ضمہ کیا گیا ہے اور ہر روز مسلمان ملکوں کے نمائندے اپیلیں کرتے ہیں ریگن کے پاس جو خدا کا باوری محمد الرسول اللہ کا باغی غور باچو کے بعد جو اللہ کا باغی رسول اللہ کا باغی دین اسلام کا باغی ان سے اپیلیں کرتے ہم کو بچاؤ ہماری مدد کرو اور مسلمانوں خدا کی قسم ہماری زندگی بھی کوئی زندگی ہے اس زندگی سے مر جانا اچھا ہر روز مرتے ہیں ہر روز جیتے ہیں ہر روز مرتے ہیں لیکن ہمیں حیا نہیں آتی کہ مرنا ہی ہے تو انسانوں کی طرح مرے زندہ رہنا ہے تو آزادوں کی طرح زندہ رہے اس زندگی کا کیا مانا اس سے موت اچھی جو کسی سے مانگ کے لی جائے جو کسی سے گدا گری کر کے لی جائے اگر افغانستان کے اندر مسلمانوں کو ذفا کیا جاتا ہے تو مسلمان امریکہ سے مدد مانگتے ہیں اگر لبنان کے اندر مسلمانوں کو ذفا کیا جاتا ہے تو مسلمان روس سے مدد مانگتے ہیں کوئی ایک مسلمان ملک بھی ایسا نہیں جو یہ کہہ سکے جو نہ ہمیں امریکہ کی پرواہ نہ ہمیں روس کی پرواہ ہم مانگتے ہیں تو رب مشرق و مغرب سے مانگتے ہیں کوئی دنیا کا مسلمان ملک موجود نہیں کیوں موجود نہیں اس لیے کہ دنیا کے کسی مسلمان ملک کے قوم، مسلمان باسیوں کے کے اندر جہاد کا جذبہ باقی نہیں رہا وہ مانگے تانگے کی زندگی گزارے یہ ہم کو بچا لیں وہ ہم کو بچا لیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو دس دیا تھا وہ یہ تھا کوئی دنیا کی طاقت تم کو نہیں بچا سکتی تم کو اگر بچا سکتا ہے تو رب الجلال بچا سکتا ہے اور رب الجلال صرف ان کو بچاتا ہے جو اپنی زندگی کو اس کی راہ میں نکھاور کرنے کے لیے تیار رہے دوسرا کوئی نہیں بنتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے جہاد کے راستے سے ہم ہٹ چکے ہیں اور محمد کا خطبہ جو آپ نے حجت الوداع میں دیا تھا ہم کو یاد نہیں رہا نبی کا دوسرا خطبہ جو آپ نے حج سے پار ہو کر تابے کے غلاف کو پکڑ کے دیا تھا وہ بھی ہم کو یاد نہیں رہا آج مسلمان بدبختی کا شکار کوئی عربی ہونے پہ ناسا کوئی ایرانی ہونے پہ فخر کوئی پاکستانی ہونے پہ غرور کوئی ترکی ہونے پہ تفاخر کوئی کسی کو یاد نہیں کہ کائنات کے امام نے حجب الوداع کے دن عرفات کے کھلے میدان میں سوا لاکھ سے زیادہ اپنے اصحاب کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا لا فضل لعربی عجمی ولا لعجمی بلالا بلال اسمدا البیز بلال ابیزا الحمر اللہ پستک ہوا ان آکر مند اللہ ابتا کم سن لو آج تمہارے سارے نقلی گرو اور تمہارے سارے پتنی تباگر محمد نے اپنے پاؤں کے نیچے روک دیے ہیں ان لو کسی عربی کو کسی حجمی پر کسی اجمی کو کسی عربی پر کسی گورے کو کسی کالے پر کسی زبید کو کسی سیاہ پر کوئی تصویر نہیں سب سے زیادہ بہتر انسان وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے آج کہاں جیسے جب آج پیسے پر غروب عربوں کو اور بد بخ خدا کی قسم میری بات کو یاد رکھنا اس امت پر عذاب آنے والا ہے اور سب سے پہلے جن پر عذاب آئے گا وہ عربوں پر آئے گا اس لیے کہ عرب اربوں روپوں کے مالک خربوں ڈالروں کے مالک پٹرول کی دولت نے ان کو مالا مال کر دیا صبح کبھی چلاتے تھے رات کو مرسڈیز اور کیڈیلٹ کاریں ان کے پاس صبح بھوکے تھوئے رات کو مال و دولت کی ہم بات نہ کرے ان بدماش اور بدبخت اربوں نے اپنی دولت کو اپنے رب کی خوشنودی میں طربت نہیں کیا علا منظر مربو چند لوگوں کو چھوڑ کر ہر روکا رب کی نافرمانی کے خدا کی لاپروانی ہے یورپ کے دورے میں امریکہ کے دورے میں ہر روز شرم سے منہ چھپاتے سے اربوں کی کہانیاں چھپی گئی ایک ایک ارب نے ایک ایک کروڑ ڈالر وہاں کے جوئے خانے میں ایک ایک رات میں ہرا دیا ایک ایک ارب نے دو دو تین تین کروڑ ڈالر کا گھوڑا خریدا ہے ریس کے لیے ایک ایک ارب نے ایک ایک رات میں نائٹ کلب کے اندر کروڑ کروڑ دو دو کروڑ ڈالر جو ہے وہ بھاشا عورتوں پر نشاور کیا یہ مرنے کی آرام سے ہے زندہ رہنے کی آرام نہیں ہے وہ قوم کبھی زندہ نہیں رہتی جو بداری کا اور بدماشی کا شکار ہو جائے وہ قومیں زندہ رہتی ہیں جو محمد کی پیروی میں جب آپ کوسی کو اختیار کرتی کھڑا میں پہن کر کیفرے روم اور کسرائے ایران پر حملہ ور ہوتی اور ان کے پاس تلوار کے جھاپنے کے لیے میان نہیں ہوتا اور جب ان کا مزاج اڑایا جاتا ہے تم لڑنے کے لیے آئے ہو اور تمہارے پاس تو اسلحے کو جھاپنے کے لیے میان بھی نہیں ہے چاپیاں لپیٹ رکھی ہیں تو وہ جواب دیا کرتے تھے لوگوں سنا بہادر تلوار کے میان کو نہیں دیکھتے تلوار کی دھاروں کو دیکھا کرتے تھے آؤ کوئی ہماری تلوار کی دھار کا مقابلہ کر سکے آج عرب اییاسوں اور بدماشیوں کا شکار اور سب سے پہلے اللہ کا عذاب ان پر آنے والا اور ہم پاکستانی بھی کسی سے کم نہیں ہیں ہمیں اللہ نے نہیں دیا اس کے باوجود ہماری بدماشیاں اییاسیاں عروج پر ہیں ان کو تو دیا تھا وہ بچے تھے ہم بغیر دیے کے بچے ہوئے بھوکے محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین آدمیوں پر لانت کی ہے نبی جس نے کبھی اپنی زبان سے بری بات نہیں کہی سخت بات نہیں کہی اس نبی نے تین آدمیوں پر اپنی زبان سے لعنت کی فرمایا بھوکا متکبر اس پر اللہ ایک بھوکا اور سر متکبر کسی کے پاس کیسے ہوں وہ تکبر کا اظہار کرے آپ سمجھ آتی ہے بھوکا بھی اور متکبر بھی اور وہ بوڑا جو بوڑا بھی ہے بدماش بھی ہے بدکار بھی بوڑا اور ہماری حالت بھی بو بھی اور متکبر بھی اسی وجہ سے ہماری حالت انتہائی خطرہ ہمارے حالات انتہائی پریشان کرتے اور پاکستان جس قدر دنیا میں نکو ملک بن گیا ہے اس قدر نکو ملک دنیا میں اور ہو بیرونی دنیا میں اسے امریکہ کا گداگر کہتے ہیں لوگ کہ یہ امریکہ کے اشارے ابرو کے جی رہا ہے اور دیال حق ان بے شرموں کا قائد سارے بے غیرتوں کا رہنما دیال حق عمرے کے لیے جا رہا ہے حج کے لیے جا رہا ہے بالکل اس بات کا احساس نہیں ہے کہ امت کہاں جا رہی ہے ہر روز ملک کے اندر دھماکے ہو رہے ہیں ملک کا امن و امان درم برم ہو چکا ہے ملک کی ہدا دہرالود ہو چکی ہے ہر بات کہتا ہے قوم کو نہ کبھی روسی خطرے کے مقابلے میں نہ کبھی ہندو خطرے کے مقابلے میں کبھی جہاد کی تیاری کے لیے نہیں کہتا کیوں اس لیے کہ خود بزدل بزدلوں کا سرما سمجھتا ہے اگر قوم کے اندر جذبہ جہاد پیدا ہو گیا سب سے پہلے قوم اگر مجاہد بن کر نکلے گی اگر کسی کا گلا پکڑے گی تو میرا پکڑے گا اور اس بد بختی بے ایمانی کو دیکھو ملاؤں کو سرکاری ملاؤں کو اس بات پہ لگایا ہوا اور ہم پاکستان میرے رہتے ہیں ان کو معلوم نہیں لوگ کس طرح ہمارا مقابلہ سے ہر روز خدا کی قسم ہے یورپ اور امریکہ کے اخباروں میں کارٹون بنے ہوئے کہ ریاض حق نو سال سے حکمران تھے اور آٹھ برس تک کس طرح حکمران رہا کہ کوئی کام اگر کرنا چاہے تو اس کو کوئی ٹوکنے اور روکنے والا موجود ماشاء اللہ کوئی حکومت نہیں تھی صرف یہ تھا اور ساتھ بلا سرکت اگارے حکمرا رہا اسلام کی الگ نافذ نہیں اسلام کی الگ نافذ بھی. جب بدبخ دوسروں کو پارٹنر بناتا ہے ملاؤں کو کہتا ہے ان سے مطالبہ کرو شریعت نافذ کرو ہم نے یہ خدا تھا کہ اقتدار سے محروم مطالبہ کرتے ہیں یہ اقتدار پہ بیٹھ کے کہتا ہے مطالبہ کرو اس سے کس زیادہ بےمانی کوئی ہو سکتی ہے خود صدر ہے آٹھ سال بلا شرکت میں جیارے حکمران رہا اور آج بھی اس کی حکومت ہے اور لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے ملاؤں کو پاگل بنانے کے لیے اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے کہتا ہے مطالبہ کرو حکومت سے پھر اندام کرو اور تو خود حکمران ہے مطالبے کی کیا ضرورت ہے تو اگر کرنا چاہتا آٹھ سال تو کر چکا ہوتا آج بھی اگر کرنا چاہے تو کوئی تیرا ہاتھ پکڑنے والا موجود لیکن مولوی ہے بے وقوع بنے ہوئے جس بھی گنبد میں رہنے والے اور مالو بھی کچھ بیوقوف بنے ہوئے کچھ حکومت کے اشاروں پر لوگوں کو بیوقوف بنانے پر تلے ہوئے سیمان یہ ان کی نیتوں میں اور لوگ لوگ نگاہ اڑا رہے ہیں کوئی جہاد کا جسمہ نہیں خدا کی قسم ہے مجھے ڈر ہے یہ آج جن کے راجیو گاندھی کے دورے روس سے یہ بلا مقصد ہے آج یہ خبریں منظر عام پہ آج بھی ہیں اندرا گاندھی نے سن میں پاکستان پر حملے کا ارادہ کر دیا اگر ہر شمالا نہ بچا پاؤ ان پگھوڑوں کے اندر ملک کو بچانے کی ہمت اور طاقت موجود ہے اور جو ملک کے امن و امان کو نہیں بچا سکتے انہوں نے ملک کو کیا بچا سکتے اللہ نے کہا اب پھر وہی منصوبے بن رہے ہیں اور یہ خواب خرگوش میں مزے لے رہے ہیں اور کالو کمال کو یہاں چھوڑ دیا خود حج کے لیے چلا گیا اور حالت یہ ہے کچھ کی خود جلسے کا اعلان کیا خود چودہ تاریخ کے جلسے کا خود اعلان کیا ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ اعلان کرو ہم کہیں آئے نہیں تھے خود اعلان کیا مقابلوں نے اعلان کیا بجلی بلی کی طرح بھاگ گیا ہے اگر مرد کا بیٹا ہے تو مقابلہ کرو اگر مقابلہ نہیں کرنا تھا تو پندرہ کیوں لیا تھا کرم نہیں آتی ہے اس طرح حکومت نے اپنے آپ کو بے آبرو اور رسوا کیا ہے کہ اس کی مثال پوری دنیا کی تعریف نہیں حکمران خود فیصلہ کرتے ہیں چلچا کرنے کا اور پھر خود ہی اس فیصلے کو واپس لیتے ہیں یہاں بھی نہیں آتی اور پھر جو کچھ کل ہوا ہے گولی چلی ہے لاٹھیاں برسی ہیں آنسو گانس پھینکے گئے ہیں چار چھ آدمی مر گئے ہیں میں پوچھتا ہوں کہ یہ گناہ کس کے سر پر ہے بتلاؤ قیامت کے دن اس کا کون جماعت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات جو کہی تھی خطبہ حجرت المدا کے بعد کعبے کے خلاف کو پکڑ کر آپ نے احساس فرمایا تھا اے کعبہ تو بڑا مقدس تیری عزت اللہ کی نظر میں بہت پڑی دنیا کے اندر کعبے سے زیادہ مقدس مقام کوئی دوسرا موجود ہے کوئی دوسرا مقام کعبے سے محمد الرسول اللہ کہنے والا کون ہے نہ سکے وہی ماینت کو حوال اللہ واحل وہ جو اپنی مرضی سے نہیں بولتا اس وقت بولتا ہے جب اللہ بولنے کا حکم دیتا ہے اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے ملاز کو پکڑ کر کہا تھا اے کعبہ تو بڑا مقدس میری بڑی بڑائی لیکن میں سبریا کی بڑائی کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایک مومن کا خون خود سے بھی زیادہ مقدس ایک مومن کا خون کعبے سے بھی آج کہاں ہے مومن کا خون کی حکوم پہ امن و امان قائم کرنے سے آری ہو چکی ہر روز مسلمان مر گئے ہر روز مومنوں کا خون بنایا جا رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ایسے عالم میں آدمی کہے تو کیا کہے پیٹوں دل کو کہ رو جگر کو میں مخدور ہو تو صاف رکھوں نہ ہزر کو میں تو میں یہ کہہ رہا تھا یاد رکھو لوگوں حج کا سبق یہ ہے کہ وہ قوم زندہ رہتی ہے جس کے اندر اللہ کی راہ میں کٹنے کا مٹنے کا لٹنے کا پٹنے کا جذبہ موجود ہو اور جس قوم کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا اور جس کے اندر یہ جذبہ نہ ہو سارے سہارے پورے کر لے پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹنے سے بچا وہ آخر ادا وانا ہے آفے معمول مجھے سفر میں کچھ زیادہ ہی تاخیر ہو گئی اس کی وجہ یہ تھی کہ سفر خاصا لمبا تھا پہلے تقریبا ڈیڑھ ہفتہ میں سعودی عرب میں رہا اس کے بعد عراق میں پھر مصر میں پھر انگلینڈ میں اور اس کے بعد امریکہ کی مختلف ریاستوں میں تقریریں تھیں اللہ کا فضل و کرم کہ اس وقت اہل حق کی وہ آواز جس سے کبھی بر سویر کے ہندو پاکستان کے چند شہر اور چند بستیاں ہی آشنا تھیں آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ آواز دنیا کے کونے کونے تک پھیل چکی ہے اس دفعہ امریکہ کی جماعت اہل حدیث کی طرف سے مجھے مختلف امریکی ریاستوں میں تقریر کی دعوت تھی چنانچہ وہاں انتہائی مختصر وقت ہونے کے باوجود تقریباً تیرہ شہروں کے اندر میری تکاری ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے میشیگن ڈیٹرائٹ میں خطبہ جمعہ ہوا جس میں دو ہزار کے قریب لوگ شامل ہوئے اسی طرح نیو جرسی میں نیو یارک میں سراکیوس میں کینور میں اور پورٹ کالن میں ایسٹ لانسنگ میں کلوراڈا میں اور مختلف شہروں میں مختلف خطابات ہوئے اللہ کا فضل و کرم ہے کہ دنیا بھر میں اس بات کو محسوس کیا جا رہا ہے کہ اگر کائنات میں کوئی صحیح دعوت موجود ہے تو وہ صرف وہی دعوت ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کرام کو دے کے گئے تھے اور وہ دعوت مبنی تھی صرف دو چیزوں پر ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تیسری کسی چیز کی دعوت نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی اور نہ ہی اسلام کے انتہائی زرین دور میں کسی تیسری چیز کا نام سننے میں آیا وہ دو چیزیں اللہ کی کتاب اور سنت رسول علیہسلاسلام ان کے اندر نہ کوئی اضافہ تھا نہ کوئی کمی ساری دنیا کے مسلمانوں کا اس بات پہ اتفاق اور اجماع ہے کہ بہترین دور حضرت محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور آپ کے بعد صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان ذن علی المرتضی رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا دور تھا اور ان کے بعد آپ کے تابعین کا دور تھا اور کوئی مسلمان چاہے وہ کسی گروہ کسی جماعت کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں کر سکتا کہ اس خیر القرون کے دور میں کتاب و سنت کے علاوہ کوئی دوسری چیز بھی نافذ ہے. کوئی دوسری چیز اس کا نام و نشان تک موجود نہیں تھا افسوس کی بات یہ ہے کہ آج جبکہ یہ دعوت ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں دیکھتی ہے جہاں الہات بے بی فساد پیرا روی فسک اور فجور اپنی انتہا پر ہے یہ بات بھی ماننا پڑے گی کہ وہاں اللہ کے چند نیک بندے بھی موجود ہیں جو اسلام کے انہی اصولوں پر کار فرما ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیے میں آپ کو یہ بات سنا کر آپ کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر بڑے بدکار اور بڑے تاجر و فافک ملک لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ جس قدر و فجور امریکہ کے اندر ہے کوئی پاکستان کے اندر بیٹھ کر سوچنے والا اس و فجور کا تصور بھی نہیں کرتا انتہا لیکن امریکہ کے اندر ہی کتاب و سنت کی دعوت اس طرح پھیلی ہے اور نوجوان سب کا اس طرح کتاب و سنت کی طرف لپتا ہوا ہوا ہے کہ خدا کی قسم ہے اگر کہیں اسلام کی سچی تصویر دیکھنے میں آئی ہے جو امریکہ کی ان انتوں میں دیکھنے آئی ہے جہاں مسلمان کتاب و سنت کا جھنڈا اٹھائے ہوئے میں نے دیکھا ہے امریکہ کے ان شہروں میں مسلمان طالب علم یا کالے مسلمان یا گورے مسلمان جو کتاب و سنت کے پدائی اور شدائی ہیں وہ ایشا کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے کاموں کے لیے چلے جاتے ہیں کاموں سے پارغ ہو کر اپنے گھروں میں نہیں جاتے بلکہ واپس مسجدوں میں آ جاتے ہیں اور بقیہ حصہ رات کا مسجد میں گزارتے ہیں سوتے ہیں مسجد میں صبح کی نماز وہی ادا کرتے ہیں میں نے پوچھا کہ تم اپنے گھروں میں کیوں نہیں جا کے سوتے مسجد میں کیوں سوتے ہو کہہ لے گھروں میں اس لیے نہیں سوتے کہ راتیں چھوٹی ہیں خدشہ ہے کہیں باج ادا کرنے نماز باجماعت ادا کرنے سے پیچھے نہ رہ جائیں اس لیے مسجدوں میں سو کر بعجمات صبح کی نماز ادا کر کے پھر اپنے گھروں کو واپس جا کے اپنی نیند کو پورا کر اس قدر ایمان کا جذبہ میں نے ان کو کہا تھا وہاں میں نے کہا ہمارے ملک کے اندر اور دوسرے اسلامی ملکوں کے اندر لوگ اپنے جی کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں اسلام کی نشت ثانیہ ہو رہی ہیں کوئی ثانیہ نہیں ہو رہی اسلامی قوموں پر زوال آ رہا ہے لیکن میرا ایمان ہے انشاءاللہ اگر اسلام کو عروج حاصل ہوگا نشت ثانیہ ہوگی تو تم سے حاصل ہوگی اتنے فاجر و پاسک ملک میں جہاں قدم قدم پہ برائی لوگوں کو اپنی طرف بلاتی اور دعوت دیتی ہے اس ملک میں رہتے ہوئے و سنت سے اتنی مضبوطی کے ساتھ وابستہ ہونا اور اللہ کے احکامات پر اتنی مضبوطی سے عمل پیرا